عرمان رہی محترم ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام نے کربلا جسے بیابان میں امام حسین علیہ السلام 6 روز گزار چکے ہیں 7 محرم کی صبح نمودار ہو چکی ہے اور مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سات محرم کو کر بلا میں کیا کچھ رونما ہوا اور کس طرح اتنی تمام مشکل میں پریشانی میں بھی امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں ہمارا مسلسل ساتھ دے رہی ہیں سسٹر سید عظمی زہرا آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھ محرم گزر چکی سات محرم کی صبح آ گئی اور جس طرح ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام خبریں اسے چاہیے اور عمر ابن سعد اسے صبح شام کی خبریں پہنچائے تو وہ کون سی خبریں تھیں وہ کون سی باتیں تھیں جو عمر ابن ساتھ ابن زیاد تک پہنچا رہا تھا الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خولی ملون جو کہ دشمنی عالیہ رسول میں سے تھا اور یہ کربلا آ چکا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر عمر ساتھ جو ہے وہ امام سے تنہائی میں رات میں ملاقات کرتا ہے تو چونکہ اس نے یہ جب معاملات دیکھے تو اب یہ اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو لہٰذا اب اس نے جو ہے خط لکھا ہے عمر ساتھ کی اس بات کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو تو یہاں سے یہ خبریں چونکہ مسلسل پہنچائی جا رہی ہیں جی اور مطلب کربلا کے حالات جو میں ابن زیاد کو وہاں پر بتایا جا رہے تھے اور اس کا یہ حکم بھی تھا انسٹرکشن بھی اس ملعون نے دیا تھا کہ مجھے وہاں کی تمام تر خبریں برابر بتائی جی تو یہ تمام جو خط تھے وہ عمر ابن ساتھ ابن زیاد کو بھیجتا تھا لیکن یہ کھلی نے بھی ایک خط لکھا ابن زیاد کو جی تو یہاں پر خلی نے جب یہ تمام حالات دیکھے ساتھ کے یہ جب ملتا ہے تو بہت ہی ٹھیک طریقے سے بات کرتا ہے یعنی یہ سختی نہیں کر رہا ہے اور پچھلے اپیسوڈ میں جیسا کہ میں نے بات کی تھی اس کے متعلق محبت نہیں تھی امام کے لیے بس یہ چاہتا تھا کہ معاملہ جو ہے اگر جنگ تک پہنچا تو تھوڑی تاخیر ہوگی اگر یہاں پر بات تھوڑا سلح سے اور آسانی जी, سے जी. حل ہو جائے تو میں جلدی حکومت رے حاصل کر سکوں میں کہتے ہیں اس طرح سے جی تو جی یہ اپنے ہی فائدے کے لیے اور جلد اپنا فائدہ جی حاصل جی کرنے جی کے لیے یہ تمام تر کوششیں کر رہا تھا تو اب جب خلی ملعون دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ملاقات کرتا ہے اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو اور اس خط میں لکھا ہے کہ یہاں پر عمر ساتھ جو ہے وہ رات میں تنہائی جی میں امام حسین علیہ السلام سے جو ہے ملاقات کرتا ہے تو لہٰذا اور یہ سختی نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا تو اسے جو یہ سالار تو نے اسے بنایا ہوا ہے اسے اس کے اس عہدے سے جو ہے معذول کر دے جی اور تو مجھ کو سالار بنا دے کی پھر میں تیرے حکم کے اعتبار سے okay. میں سختی سے حسین کے ساتھ حسین ابن علی کے ساتھ پیش آ سکوں یعنی یہ ملعون پوری طرح سے اپنی طرف سالاری بھی لینا چاہتا ہے اور مطمئن کرنا چاہتا ہے ابن زیاد کو اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اچھا سافٹ کارنر امام کے لیے کہیں پر کوئی استعمال نہ کرے بلکہ بڑی سختی کے ساتھ امام کے ساتھ پیش آیا جائے خلی ملعون نے خط لکھا اور سوار کو دیا سوار یہ خط لے کر کے کوفہ پہنچتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خط دیتا ہے جب ابن زیاد ملاؤن نے اس خط کو پڑھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ یہ معاملہ تو مطلب میں سختی کا حکم دے ہوں اور یہاں پر عمر ساتھ کے متعلق یہ خبر نہیں گئی نرمی سے یہ پیش آ رہا ہے تو اب اس نے جواب لکھا ہے اور کس کے لیے لکھا ہے ایک نامہ لکھا خط لکھا عمر ساتھ کے نام اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے حسین سے خلوت میں ملتا ہے یعنی تنہائی میں ان سے جا کر کے ملتا ہے تو لہٰذا اب جو ہے تیرا کام یہ ہے میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ جیسے ہی میرا خط ملے تو حسین سے بیعت لے اگر انکار وہ کرتے ہیں تو آب فرات یہودی اور نصارہ کے لیے تو پھر بھی امان ہے کہ وہ اس کا پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین کے لیے بندشیں آپ کر دیں انہیں یہ خطرہ پانی کا نہیں ملنا چاہیے یعنی اب یہ حکم دے رہا ہے کہ پانی کو بند کر دیا جائے اور امام تک نہیں پہنچایا جائے یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھیں کہ اور پھر یہ بھی کہہ ہے اگر نے میرے اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو میں تجھے تیرے منصب سے تیرے عہدے سے جو ہے ہٹا دوں گا دو سختی کے ساتھ اس نے خط لکھا اور یہ تمام باتیں جب پہنچی ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ملعون جس کی نگاہ میں تو وہ عمر ساتھ جو کہ پہلے بھی محبت امام سے نہیں کرتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے وہ ایک نرم رویہ اختیار کر رہا تھا لیکن اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا منصب میرے ہاتھ سے چلانا چلانا جائے جائے گا اگر جی منصب جی. لالچ حکومت ہے حکومت رے تو بہت دور کا معاملہ ہو جائے گا جی. تو لہٰذا اس ملعون نے سخت رویہ امام جی کے ساتھ اپنایا ہے آ, یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جملہ جو اس ملعون ابن زیاد نے دوسرے ملعون ابن سعد کو لکھا میرے سادھ کو لکھا کہ یہود اور نصارا کے لیے یہودیوں کے لیے نصرانیوں کے لیے بھی پانی جو ہے بند نہیں کرنا جی لیکن جی امام کے لیے کر اور ان کے اصاب ان کے انصار کے لیے پانی بند کر دیا جائے یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے خانوادے وادے نے کبھی بھی کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر کے انہیں اکیلا تنہا اس عالم میں نہیں چھوڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال اپنا لقمہ بھی غریب محتاجوں کو جناب فاطمت الزہرا خود بھوکی پیاسی رہتی تھی پر کبھی آپ کو روزے پر روزے رکھتی تھیں فاقے پر فاقے ہوتے تھے گھر میں لیکن اگر کوئی آ جائے سوال کرنے کے لیے جناب زہرا اس کے لیے بے قرار ہو اٹھتی تھیں مولائے کائنات کی حتیٰ کہ پایا جاتا ہے یہ مشہور واقعہ ہم دیکھیں کہ قتل عثمان کے موقع پر محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام بہت سخت مرحلہ تھا اس وقت لیکن اس وقت مولائے کائنات ہی تھے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسن علیہ السلات وسلم امام حسین علیہ کے ذریعے سے محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام بھی کیا کربلا میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کی اولاد کے لیے کہ ان پر بندشے آپ کر دی جائے اور پانی بند کر دیا جائے جی بہت افسوس ہوتا ہے سوچنے کے بعد مسلمان ہے پانی پلانے کا ثواب بھی جانتے ہیں اور پانی اسی پر بند کر رہے ہیں کہ جس کے صدقے ہمیں پانی نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہیں اگر ہم اب کربلا کا رخ کریں سات محرم کی صبح آ گئی ہے امام حسین علیہ السلام پر آپ کے اصحاب و انصار پر سکتیاں بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر ابن ساتھ کو خط لکھا کہ پانی بند کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی سختیاں تھیں جو سات محرم کی صبح امام کے لیے لے جی خواہ uh, جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا جو واقعات ہوئے اور پانی بند کرنے کا حکم آیا یہ تمام تر باتیں یعنی ساتویں کی شب میں ہوئی تھیں جی. اب سات محرم کی صبح نمودار ہو جی. گئی تھی تو اب جب ساتویں کی صبح نمودار ہو گئی سات محرم سن اکسٹھ ہجری ہے تو جو حکم اس ملون نے دیا تھا اس حکم پر عمر سعد نے عمل کرنا شروع, شروع کیا. کیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سی کتابوں میں درج ہے میں ریاض القدس کا حوالہ دینا چاہوں گی جلد اول صفحہ نمبر چار سو پر مستند اور معتبر روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر سعد نے تیسری محرم سے ساتویں محرم تک امام حسین علیہ السلات وسلم کے ساتھ صلحہ اور آنا جانا جو ہے باقی رکھا تھا اس خیال سے کہ شاید آپ بیت عزید کر لیں اور جو ہے جنگ وغیرہ نہ ہو اور پھر وہ ریزن جو ہم جی. نے بات کیا پھر ساتویں محرم تک ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی رونما نہیں ہوئی جی. کیونکہ ظاہر سے بات امام بیت کرنے والے نہیں تھے امام جی. نے بالکل واضح جی. کر دیا مجھ جیسا یا یزید یزید جی جی جی بیت بیعت بیعت کہاں کر سکتا جی. ہے تو یقینا یہ چیزیں بھی واضح ہو گئی تھی کہ امام بیت نہیں کرنے والے ہیں اور پھر ابن زیاد کے پاس یہ خبریں بھی پہنچ چکی تھیں کہ یہ ملاقات کرتا ہے اور اس کی طرف سے سختی سے یہ حکم آ چکا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے اب ساتویں محرم اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا یعنی کہ ساتویں کی صبح سے جو ہے پانی بند کر دیا گیا دن کا بڑا حصہ جو ہے وہ پانی نہیں لینے دیا گیا یوں ہی گزر گیا اب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی پیاسے تھے جو پانی اب تک کے دیکھیے کل ہم نے بات کی کہ ساتویں کی جو شب تھی یعنی جی شہ محرم کا دن گزرا اور رات جی جب ڈھلی تو وہ حکم آیا اور ساتھویں کی صبح سے پانی بند, بند کر دیا, دیا گیا. گیا تو جو اب تک کے پانی تھا وہ پھر بھی ساتھویں کے کر چکے جی. جو سٹور تھا وہ ابھی دن بھر ساتھویں کے دن بھر پھر بھی چل جی. رہا تھا لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ پانی دیرے دیرے خم ہوتا جا ہو رہا ہے جی. تو جب ساتھ محرم کی کا دن ڈھلنی لگا اور آٹھویں کی شب آنے والی ہے تو اب ایک وہاں پر واقعہ رونما ہوتا ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے اس کے حوالے سے بہار میں بھی روایت موجود ہے بہار میں بھی روایت موجود ہے اور دیگر بھی مقتل کی کتابوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں روایت پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ عمر ابن سات نہر فراد پر پانی لانے میں رکاوٹ ڈالنے لگا اپنے پہرے دار کو اس نے بٹھایا یہاں تک کہ خیمۂ حسین میں آ, تشنگی بڑھنے لگی تو امام علیہ السلام ایک کدال لے کر پس خیمہ تشریف لے گئے جی یہ سات محرم کا واقعہ ہے عمر ابن ساتھ جو ہے پانی لینے میں رکاوٹ ڈالنے لگا اور اب اس وقت کی جب پانی روک دیا گیا ہے آ, نہر فرات کا پانی لینے میں رکاوٹ یہ ڈالنے لگا تو مولا حسین علیہ السلّت وسلام دیکھ رہے ہیں کہ تشنگی بڑھ رہی ہے جی خیمے جی میں بچے بھی بچے ہیں بھی تو اس وقت امام نے ایک کدال لیا ہے اور کدال لے کر کے پسے خیمہ تشریف لائے خیمے کے پیچھے تشریف لائے ہیں اور انیس قدم پشت خیمہ سے قبلہ کی طرف امام بڑھے اور زمین پر کدال مارا اور وہاں پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری آجی. ہو گیا یعنی امام نے یہ اعجاز بھی دکھا دیا یہ سات محرم میں جی اور ہمیں یہ روایت ملتی ہے بہت سی کتابوں جی. میں اور امام نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو ہمارے اختیار میں یہ چیزیں موجود ہیں یعنی ظالم یہ نہ سوچے کہ امام کے اختیار میں نہیں ہیں یہ مجبور جی. ہو چکے ہیں امام نے یہاں پر اس بات کو بھی عیاں کر دیا انیس قدم پشت خیمہ سے قبلہ کی طرف گئے اور زمین پر مارا ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور سب نے سیر ہو کر کے پانی پیا جی. پیا. سب نے جی. سیر ہو کر کے پیا پھر مشقیں بھی بھر لی گئیں اس کے بعد چشمہ وہاں سے غائب ہو گیا پھر کسی نے اس کا نشان بھی نہیں دیکھا جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو پھر اس نے غصہ ہو کر کے عمر ساتھ سے کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں تو اور زیادہ سختی کر دو کہ ان تک یہ پانی نہ پہنچنے نہ پہنچ پائے اور پانی سے بالکل بھی انہیں محروم کر دیا جائے اور اس طرح سے محروم کر دیا جائے اور انہیں اس طرح سے پیاسا قتل کیا جائے جس طرح عثمان بن عفان کے تشنا جس طرح سے عثمان بن عفان کو تشنا قتل کر دیا گیا تھا بالکل اسی انداز میں اس کے حکم کے بعد یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند افراد اور یہاں پر انہیں پانی نہ ملے بندش آپ کر دی گئی پانی روکنے کے لیے اتنا پہرا بٹھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ امام بیت کر لیں یا پھر جو ہے انہیں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہی چاہتے تھے کہ جو یزید کی ایک دم گمراہی کی زندگی ہے گمراہی والی حکومت ہے وہ ایک مرتبہ برسر اقتدار آ جائے اور لوگ اسے مان لے اگر امام بیت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ لیکن ظاہر جی سی بات ہے محمد کیسے اس گمراہی کا ساتھ دے سکتے تھے امام کا انکار ہی رہا اور بندشیں آپ کر دیتے جی اس میں کون سا پیغام ہے جو چھپا ہوا ہے جو آج ہم تمام کے لیے ایک مشالے رہا ہے بے شک خہر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو معصوم ہستیاں ام تحرین علیہ السلام خدا عالم نے انہیں ولایت تکوینی بھی دی ہے ولایت کی دو قسمیں ہیں ولایت تشریح اور ولایت تکوینی جی ولایت تشریح یعنی شریعت بتانے کی طاقت رکھنا اور ولایت تکوینی یعنی کہ وہ پاور ان کے پاس بالکل آسان لفظوں میں جی سمجھیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا جاتا ہے جی یعنی جی اس وقت موجود نہ ہو لیکن اگر وہ کہہ دیں ہو جائے جی اور آسان لفظوں میں سمجھیں کہ موجودہ بالکل جی جی تو یہاں پر ولایت جی تکوینی کا بھی اختیار امام کے ہاتھ میں ہے امام چاہتے تو ایک چشمہ کیا فرات کو فقط کہہ دیتے سدا دے دیتے یا کربلا okay. پورا کربلا جو ہے پوری کربلا پانی پانی ہو جاتی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہاں چشمہ جاری کرنے کی یا کنواں کھودنے کی لیکن پھر بھی امام نے یہ بتا دیا کہ ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم صبر اور تحمل کے ساتھ کام لے رہے ہیں تو آج ایک بہت بڑا پیغام ہمیں بھی جاتا ہے کہ جب مشکلات میں انسان ہوتا ہے اور اس کے لیے صبر اور تحمل کا راستہ اسے سامنے نظر آئے تو پھر وہ شکوہ اور شکایت کی منزل پر آ کر اپنے صبر کے جو ہم کہیں کہ بہت بڑا ریوارڈ اللہ دینے والا ہے اس صبر کے ذریعے سے اسے ضائع نہ کریں کیونکہ یہ تو ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مشکل پڑی ہے اس کو دور کرنے والی ذات جو ہے خدا بند عالم کی ہے کوئی اور ذات نہیں ہے کہ اس کا اختیار ہو نوزب اللہ یقیناً پرور عالم مشکل کو دور کرنے والا ہے تو اگر کتنا بہتر ہو جائے جب اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہی کار ساز ہے وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے تو اب اس خدا پر چھوڑ دیا جائے خدا بند عالم اگر یہ مرحلہ ایسا ہے تو ہم یہاں پر صبر کریں گے ہم امتحان دیں گے اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیے سسٹر ٹھیک کہا ہم نے اور امتحان کی منزل پر آنا کسی بھی مومن کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے اور یہ ہم نے اہل بیت سے ہی جانا ہے اور اہل بیت سے ہی سیکھا ہے یقینا یہ جملہ بالکل آپ کا درست اور ہر زمانے کے لیے ایک بہترین پیغام بھی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے خدا اس کا امتحان زیادہ لیتا ہے اور اللہ ایمان والوں کو ہی چنتا ہے امتحان کے لیے ہم بعض اوقات اس دنیا میں نگاہ دوڑائیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ بڑی آسانی, آسان زندگی ان کی جی. گزر رہی ہوتی ہے پیسے کوڑی سے کوئی پریشانی نہیں اولاد بھی بہت ساری ہیں ہر ایک چیز آرام و آسائش ان کی زندگی میں بظاہر جی. ہمیں نظر آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو کبھی یہ بیمار بھی نہیں پڑتے یہ کوئی مشکل بھی نہیں آتی ان کا اتنا بڑا خان بھی ہے یہ کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ان کے پاس تنہائی نہیں ہے ان کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں اور ایک ہم ہیں ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بے شک یہ علامت ہے کہ پروردگار عالم کو اس انسان کی کچھ اچھائی پسند آ گئی کہ خدا اس کو امتحانات کے ذریعے سے کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے انسان گناہ کا پتلا ہے Absolutely. وہ گناہ کرتا ہے اور خدا بندے عالم اس کے ایمان کی بنا پر چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا حساب یہی ہو جائے اس لیے پروردگار عالم یہاں پر اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان مشکلات کے ذریعے ایک عام انسان جو ہے وہ پاکو منظع ہو جائے اور پھر یہاں پر یہ جملہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے تسلی دینے کے لیے بہترین حدیث ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلات وسلام کی کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے پلے کی ہے بالکل ترازو ہم دیکھتے ہیں نا وزن جی جو ہوتا ہے وزن کاٹا کہہ لیں ترازو کہہ لیں میزان جی کہہ لیں تو جو یہ مشین ہوتی ہے وزن کرنے والی اس کی مثال دے رہے ہیں امام کی مومن کی مثال ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے پلے کیسی ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا اتنی جو ہے مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی بڑھتی چلی جائیں گی جی. یعنی یہ دونوں کا ساتھ ہے ایمان میں اضافہ ہوگا تو مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا تاکہ پرور عالم اس ایمان کا پورا پورا عجر اس انسان کو آخرت میں دے اور بہترین دے تو صبر جی. و تحمل ضروری ہے میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ والے کس طرح سے غیر معصوم کی مثال کہ جو ہم کہتے ہیں وہ معصوم تھے وہ تو گزرے ہماری ہماری اتنی سکت کہاں تو ہم غیر معصوم کی بات کر لیں ہم جناب عمار یاسر کو جانتے ہیں ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے بہت محبت رسول اللہ سے کرتے تھے جناب عمار یاسر یعنی ان کے والد کا نام یاسر تھا ان کی والدہ جناب سمیا تھیں اور بہترین شخصیت بہترین भी भी भी ماں باپ ان کے تھے تو ان کے بارے میں دیکھیے تاریخ میں میں نے جو مثال دی نا کہ جب مومن ایمان بڑھتا ہے تو اس کی مشکلات میں بھی بھی بڑھتی اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں مشکلات ایک کے بعد دوسری یک بعد دیگر آتی چلی جا رہی ہیں تو یہ واقعہ بھی ایک مرتبہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں جناب یاسر عمار یاسر کے والد جناب عمار کے والد جناب یاسر اور ان کی زوجہ جناب سے اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک عبد اللہ نام تھا ایک کا نام یاسر تھا جی جنہیں ایک کا نام اممار اممار اممار تھا جی جنہیں ہم ہمارے یاسر جی یاد کرتے ہیں تو اب ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے یہ خان اور یہ چاروں افراد یعنی دونوں زنوں شوہر ان کے دونوں بیٹے عبد اور جناب عمار یہ چاروں کے چاروں رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اسلام کے ماننے والے تھے اس بنا پر انہیں اذیتیں دی جانے لگی ابو جہل کی طرف سے مشقین کی طرف سے منافقین کی طرف سے انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ یہ حق سے ہٹ جائیں اس لیے انہیں اور زیادہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کیا گیا لیکن جیسے جیسے ان کی تکلیفیں بڑھتی, بڑھتی جاتی. ان کا جو عقیدہ تھا ان کا جو ایمان اور تھا اور پختہ ہوتا جاتا اور مضبوط ہوتا ہوتا جی. جاتا یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جناب یاسر جناب عمار کے والد انہیں جو ہے اتنی اذیتیں دی گئیں کہ انہیں منافقین نے پکڑا اور کوڑا مارنا شروع کیا اتنے کوڑے انہیں مارے کہ یہ بے ہوش ہو گئے پھر جب غشی سے افاقہ ہوا یعنی یہ ہوش میں ائے اس کے بعد پھر سے کوڑے انہیں مارے جی. جانے لگے پھر سے اتنے کوڑے مارے گئے کہ انہیں کوڑوں کی مار کی وجہ سے ان کی شہادت ہو, ہو, گئی ہو گئی اور وہ اس دار سے کوچ کر گئے جناب سمیہ ان کی زوجہ تھی یعنی امار یاسر کے والدہ جی. جناب سمیہ انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا ایک خاتون تھی اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ خاتون کے ساتھ ظلم ظلم زیادتی. زیادتی کسی کے ساتھ بھی اللہ پسند نہیں کرتا بالخصوص بچوں اور خاتون, خاتون کے مست... لیے بہت رعایت جی. کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے آ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آ, جناب یاصر کو اس طرح سے اذیتیں دی گئیں اس بنا پر کہ وہ ایمان پر کیوں ہیں وہ منحرف جی. کیوں نہیں ہو رہے آ, جناب سمیہ کو شہید کیا گیا پھر ان کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ عبداللہ جن کا نام جی. تھا آ, انہیں برہنا کر کے اور جو ہے تپتی ریت پر لٹا دیا گیا اور نہ صرف ایسے بلکہ اس دھوپ کی تمازت میں انہیں اس طرح سے لٹایا گیا کہ ان کے لباس کو ان کے جسم سے تو ہٹایا گیا لیکن لوہے کی ذرا انہیں پہنا کر کے دھوپ کی تمازت میں لٹایا گیا اور جب وہ دھوپ کی شدت سے عرب کی گرمی ہم تصور نہیں کر سکتے ہندوستان میں رہ کر کے ہم یہاں کی گرمی سے کبھی -کبھی ہیں اور وہاں عرب کی گرمی وہ بھی وہاں کا صحرا بیابان کی ہم تصور نہیں کر سکتے کیا ہولناک ماحول وہاں کا رہتا ہے تو اس تمازت میں دھوپ کی انہیں لوہے کی زیرہ پہنا کر رکھا گیا جب وہ لوہا گرم ہوتا تھا تو اس سے جسم میں اتنی اذیتیں ہوتی اتنی تکلیف ہوتی کہ جو برداشت کے قابل نہیں اور پھر ان سے کہا جاتا کہ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے کہ کہو کہ تم ان کا انکار کر رہے ہو کہو کہ تم اسلام کو مانو گے نہیں ماننے والے نہیں ہو کہو کہ لاتو کی عبادت تم کرو گے اس وقت بھی وہ انکار کرتے ہوئے ایسے عالم میں بھی انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی ایمان بڑھ رہا ہے امتحان بھی بڑھ رہا ہے لیکن دو چیزیں جو خیال رکھنے لائق ہیں وہ ہے صبر اور استقامت پھر جناب جناب عمار کی باری آتی ہے انہیں تکلیف پہنچائی گئی یہاں اس انداز سے پہنچائی گئی کہ انہیں آگ سے بار بار دی جاتی اتنی انہیں آگ سے جلا جلا کر دی گئی کہ ان کے جسم پر وہ آگ کے جو چھالے ہوتے ہیں آبلے جو پڑ جاتے ہیں ان سے اتنے نشان پڑ چکے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے برس کی بیماری یعنی سفید داغ کی بیماری ہو شاید یعنی جب انسان کہیں جل جاتا ہے تو وہ جے, اس اس کی سفید ہو چکی ہے جے. تو ان کے جسم پر سوچیے اتنی زیادہ آگ سے جلا کر ازیتیں دی گئیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ منحریف نہیں ہوئے اسلام پر ہی رہے رسول اللہ کی محبت پر ہی کائم رہے آج ہم اسی محبت کی وجہ سے انہیں اتنے کے ساتھ جی, رہے غیر معصوم ہستیاں تھے اور आ, ان پر بھی مشکلات آئی کیا اتنی بڑی مصیبتیں ہم, ہم تک پہنچتی ہیں نہیں ہمارے پاس تھوڑی تنگی ہے کبھی اولاد کا ہے کبھی عزیزوں کا دور ہو جانا ہے کبھی ہماری کوئی اور پریشانی ہے کبھی قرض کا حاوی ہو جانا ہے کبھی رشتہ داروں کی دغا بازیاں ہیں کبھی اکیلے پن اور تنہائی کے شکار ہو جانا ان تمام چیزوں کو ہم اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی آزمائش سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بعض اوقات خدا سے شکوے کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں تنا چھوڑا خدا اولاد ایک ہی دی تھی وہ بھی تو نے چھین لی یا خدایا ہمارے ماں باپ ہی سہارا تھے انہیں ہم سے دور کر دیا یا ہمارے رشتے دار ایسے ہیں کہ وہ اذیتیں پہنچاتے ہیں ہمارے پر رسک تھا تھوڑا بہت چھوٹی موٹی نوکری تھی خدا تو نے وہ بھی چھین لی یعنی یہ شکایت خدا سے ہم کرتے ہوئے نظر اتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب امار یاسر کی فیملی کس قدر پریشانیوں کا سامنا لیکن چونکہ ایمان پر ہیں تو خداوند عالم آخرت میں ان کے مقام کو بڑھا رہا ہے اب جب ہم کربلا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ کربلا والوں کو ہم نے مصیبت میں پایا لیکن ان ہستیوں پر رہتی دنیا تک ہم سب کا سلام پوری انسانیت کا سلام ہو ان ہستیوں پر کربلا والوں پر کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ایک ایسا پیارا درس دیا ہے کہ ہر دکھی درد مند دل کے لیے رہتی دنیا تک مرہم اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام کا جذبہ ہم تمام کے لیے مرہم بن کے سامنے آتا ہے اور وہی چودہ سو سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی جو اب تنہا رہ گئے تھے آج لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ آکر لبیک یا حسین کی سدائے دیتے ہیں اور بھلے ہی اس وقت آپ پر پانی روک دیا گیا لیکن آج آپ کے نام پر آپ کے چاہنے والے کسی کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ